عیندہ انصاف یہ تفسیر مدارک نے لکھا جی یہ سارا واقعہ امام ونیف رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر مدارک نے لکھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہر چیز کا کلی اور مکمل علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی اللہ کے پاس ہے اب تھوڑا سا رنگ منفی اختیار کریں گی منفی رنگ تھوڑا سا اختیار کریں تاکہ مسئلہ بالکل نکھر جائے جو اللہ نے قران پاک میں منفی رنگ اختیار کی ہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر، کوئی زندہ اور کوئی مردہ کوئی شہید اور کوئی فرشتہ کوئی جن اور کوئی پری کوئی بھی اللہ کے سوا عالم الغیب وہ نہیں ہے ہر ہر چیز کا کلی علم ہر ہر چیز کا مکمل علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے تیرا اور میرا علم مسلمانوں اور کافروں کا علم زمینوں آسمان کا علم قطرے اور دریا کا علم ذرے اور آفتاب کا علم عرش اور فرش کا علم انسان اور ملائکہ کا علم جنات کا علم حشرات درندے چرندے اور پرندوں کا علم سورج اور چاند اور ساروں کا علم بہتے ہوئے دریاؤں کا اور لہلاتے کھیتوں کا علم چلنے والی ہواؤں کا اور بدلنے والے ان ایام اور راتوں کا علم یہ تو بڑی دور کی بات ہے اور لوگوں اللہ نے آیت الکرسی میں کہا ولا بے شل تکلیر اللہ فرماتی ایک حقیر سی چیز معمولی چیز ایک ذرہ ایک مکھی ایک کیڑی ایک مچھر سارے درخت نہیں درخت دایک پتا سارے گھاس کے تنکے نہیں ایک تنکا سارے پہاڑ نہیں ان میں سے ایک کنکر سارا دریا نہیں اس میں سے پانی کا ایک قطرہ ایک ذرہ ایک کوپل ایک گھاس کا تنکا ایک درخت کا پتہ ایک مکھی مچھر دا کلی مکمل بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا مکھی کدوں جمی ہے اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے کوئی، کوئی. یہ جس انڈے کے خول سے نکلی وہ خول کدھر گیا کوئی نہیں جانتا اے ہالی ہے کہ نہیں پرنی کوئی نہیں جانتا اللہ... اس کو علم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلی اور مکمل علم محیط علم اس کے بہن بھائی کون ہیں اس دیے چاچے تھے ماسیاں کون ہیں کون ہے اس کی اوپر والی نسل اس کے بچے کون ہیں وہ خول کہاں گیا مکھی کتنی عمر پائے گی کتنی غزا کھا چکی ہے کتنی اس نے آئندہ کھانی ہے ایک مکھی کا کلی اور مکمل اور محیط علم وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّن بِشَيِّن مِّن نِلْمِ مولا تو بھی مشرکان دے پلے ککھنے بے شا باہ مخلوقات والے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں چاہتا ہوں کسی کو بتا دوں ایک چیز کی بات دو کی تین کی چار کی بتا دوں میری مرضی ہے کسی کے مرنے کی جگہ بتا دوں دو بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دوں پانچ بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دوں یہ میری مرضی ہے لیکن اس کو علم غائب نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اطلاع علم اس کو غیب کی خبر پہ اطلاع کہتی ہیں اس کو علم غائب ہو علم غائب میں تو ہر چیز آتی جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں ان سے بندہ کوئی پوچھے بے علم غائب کی صفت ہونا یہ پیغمبر کے لیے کوئی صفت کی بات ہے نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں پتا نہ چل سکا نبی پاک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ ان, پتے کتنے ہیں؟ ان پھل کتنا لگتا ہے گھاس کے تنکے کتنے ہیں اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں اس دنیا میں کیڑیاں کتنی ہیں اس دنیا میں حشرات الفظ کتنے ہیں اس دنیا میں انسان کتنے ہیں اس میں مرنے والے کتنے ہیں اور میرے بدل پہ بال کتنے ہیں حیا نہیں آتی جب تم کہتے ہو نبی پاک عالم الغیب ہے آپ ہر, ہر چیز کو جانتے ہیں نبی پاک کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مکھیا اور مچھر کتنے ہیں آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں تھا کہ یہاں درندے چرندے اور پرندے کتنے ہیں یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے جو روزی کا انتظام کرتا ہے اس کے لیے ضروری تھا یہ جاننا نبوت کی یہ صفت نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے نبی پاک کے لیے یہ ہاں نبی پاک کو اللہ نے کمال دیے صرف نبی نہیں امام المبیا سراج منیر بنایا شاہدم مبشرن بنایا نذیرن بنایا بشیرن بنایا اور آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا تو بدرے منیری ہما اخترن تو بدرے منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرن اگر میرے پیارے پیغمبر کو سارے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے خدا کی قسم ایسے معلوم ہوگا جیسے ستاروں کے اندر چودھویں کا چاند چڑھ گیا تو بدرے منیری تو بدرے منیری ہما اخترن سلطان ملکی اگر سارے نبی فوجی ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان میں کمانڈر ہے اگر سارے نبی فوجی ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان کا بادشاہ ہے اگر سارے ستارے ہیں تو میرا پیارا پیغمبر چودوی کا چاند ہے اور اگر سارے نبی براٹھی ہیں تو میرا پیغمبر ان میں دلہا ہے تو منیری مقام جو نبی پاک کو ملا رسالت کا آپ کو کتاب دی گئی آپ کو میراج کروایا گیا بے بکمال ہی کی منزلیں آپ کو طے کروائی گئیں یہ ہے آپ کا مقام یہ ہے آپ کا مرتبہ یہ ہے کا کا درجہ علم غیب کی صفت کا ہونا یہ پیغمبر کی خوبی نہیں ہے یہ خوبی کس کی ہے آخر میں سنیے ایک بات ایک آیت یہ آیت جو بیسویں بیسویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہم نے پڑھی کا ترجمہ میں نے کر دیا اس کو دوبارہ دیکھنے کی رہنے والے بھی نہیں جانتے الغیبا کس کو غیب کو مگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے ما یشورون اوباسول ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے تیرے حالات کو کیسے جانے ان کو تو اپنے حالات کا بھی پتا کوئی نہیں کہ قیامت کب آئے گی قبر کب کھلے گی ہمیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا انہیں تو اس بات کا بھی علم <سؤال> کوئی نہیں ہے میں کس کس کا ذکر کروں میں فرشتوں کا ذکر کئوں کروں میں اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کروں میں شہداء کا ذکر کئوں کروں میں امبیاء کا ذکر کئوں کروں میں ایک ہی ہستی کا ذکر کر دیتا ہوں ایک ہی ہستی کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جس ہستی کے برابر اللہ نے مخلوقات میں کسی کو مقام آ... <سؤال> نہیں دیا نہیں دیا اور وہ وہ وہ وہ وسلم سرورین اگر قرآن یہ کہہ دے کہ میرا آخری پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں. بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پھر کوئی ولی بھی نہیں پھر کوئی نبی بھی نہیں پھر کوئی فرشتہ بھی نہیں پھر کوئی جن بھی نہیں اگر یہ س... کو حاصل ہوتی تو پھر نبی پاک کو حاصل ہوتی اور اگر نبی پاک کو یہ صفت حاصل نہیں ہے اور قرآن اس کی تردید کر دے تو پھر باقی کسی کے لیے یہ کہنا کہ وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے تو یہ امام المبیا کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی چلو ایک اور بات بتائیے آپ کا کیا عقید ہے میرا عقیدہ یہ ہے میرا ایک اللہ سے کم اور ساری کائنا سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ میرے پیارے ہیں سارے نبیوں کا علم میرے پیارے پیغمبر کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی بھر لے وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم اور رحمانو اللہ جس کو رب نے اپنے زبان سے قرآن سکھایا ہو جس نے کسی کی شاگردی نہ کی ہو جس کا استاد صرف اس کا رب ہو اس کے علم کی کوئی انتہا ہوگی فرشتوں سے اعلی انسانوں سے اعلی سارے نبیوں سے اعلی اس کو ملنے والی کتاب ساری کتابوں سے اعلی علم نبی پاک کا سب سے زیادہ ہے ساری مخلوقات سے زیادہ علم اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو دیا ہے لیکن اگر قرآن یہ کہہ دے کہ اتنے علم کے باوجود بھی میرا آخری پیغمبر عالم الغیب نہیں تو پھر کوئی اور ہو سکے گا پھر اوروں کی نفی تو خود بخود ہو جائے گی تو میں کیوں نہ سرے پہ چلا جاؤں میں دوسروں کی بات ہی نہ کروں میں سرے کی بات کروں میں سب سے جو آلہ ہے سب سے جو عظیم ہے سب سے جو افضل ہے سب سے جو اشرف ہے سب سے جو عالی ہے برتر ہے بالا قدر ہے اور سارے نبیوں کا افسر ہے میں ان کی بات کیوں نہ کروں ان کی بات کرتے ہیں دیکھیے نکال نکالیے جی قرآن پاک کی ایک آیت سفر نمبر 121 پہ آئیے جی آم کی آیت نمبر ہے جی پچاس آیت نمبر پچاس ہے جی مل گیا جی کھا اکول القم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغبا ولا اکول انی ملکم کتنے اعلان کروائے جی تین کس کی زبان سے تیم. اللہ بھی کہہ سکتا تھا میرے پیغمبر تیرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں میرے پیغمبر آپ عالم الغائب کوئی نہیں میرے پیغمبر آپ فرشتے بھی نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے اعلان کروایا امام المبیا کی زبان سے میرے پیغمبر تم اپنی زبان سے اعلان کر تیرے ساتھ عشق کا دعوی کرنے والے شاید تیری زبان ہی مان لیں تیری زبان پہ یہ اعتبار کر لیں میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں لا اقولو بالکل لفظی ترجمہ کروں گا جی لا میں نہ نہیں اقولو میں کہتا میں نہیں کہتا لکوم تمہارے لیے تمہارے سامنے میں تم سے نہیں کہتا اندی خزائ اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں تم سے نہیں کہتا ولا اور نہیں عالموں میں جانتا الغیبا بالکل میں نے لفظی ترجمہ کیا دنیا کا کوئی عالم اس کے سوا کوئی اور ترجمہ کر دے جو مرضی سزا دے کوئی بریلوی کوئی دو کوئی شیعہ کوئی سنی کسی عالم کے پاس چلے جائیے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہی کرے ولا عبا اور میں نہیں جانتا الغیبا کس کو غیب کو ولاقول کم اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی ملکم کہ میں فرشتہ ہوں تینوں مسئلے نا لو تین ہی مسئلے ہیں ہمارے اور چند ہمارے دوستوں کے درمیان وہ کہتے ہیں جی نبی پاک مختار جی جی جو چاہیں کریں جی خزانے کے پاس ہیں عالم الغیب ہیں اور نور من نور اللہ ہیں ہم کہتے ہیں نہیں خزانے سارے کس کے پاس ہیں نبی پاک کے پاس وہی وہ ہے جو اللہ نے عطا کر دیا اور عالم الغیب صرف اللہ ہے ہاں نبی پاک کو غیب کی خبروں پہ اللہ اطلاعیں دیتے ہیں اور نبی پاک کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے ذات بشر ہے اور صرف تب کی کیا ہے نور ہے یعنی نور ہدایت نور سے مراد کیا ہے جی؟ یا آپ کا کیا خیال ہے ٹیوب کی طرح نو. اس بلب کی طرح نو. چاند کی طرح نو. سورج کی طرح نو. بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ بھائی ہمارے نبی کا نور چاند کی طرح ہو سورج کی طرح ہو بلب کی طرح ہو پھر مقتدیوں کو کہتے رہیں گے یہ ٹیوب جڑ رہی ہے اس کا سایہ ہے لو کہتے ہیں جن جی, جی اس کا سایہ تو کوئی نہیں جی ہاں ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا ہمارے نبی بھی نور تھے ٹیوب کے ساتھ مثال دے رہا ہے نبی پاک کے چاند سورج نبی پاک نور ہیں نور ہدایت یہ نور ناقس ہے. ہے تو وہ یہ نور ناقس ہے یہاں روشنی ہے اس ٹیوب کی روشنی سین میں کوئی نہیں سین والے کی سڑک پہ کوئی نہیں اس وقت سورج کی روشنی کوئی نہیں چاند کی روشنی رات دن میں کوئی نہیں سورج کی روشنی دن میں رات میں کوئی نہیں چاند کی روشنی بڑھتی اور کٹتی رہتی ہے سورج نصف النہار پہ ہو بارہ بجے کا وقت ہو چھڑکیاں بند کرو دروازے بند کرو روشن دان بند کرو سورج کی روشنی اندر نہیں آتی پھر قیامت کے دن سورج کا نور ہوگا نہیں ہوگا چاند کا نور ہوگا نہیں ہوگا یہ نور ناقص ہیں اندر روشنی باہر کوئی نہیں باہر والے کی اندر کوئی نہیں سورج کی رات کو کوئی نہیں چاند کی دن کو کوئی نہیں اور چاند کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے دروازے بند کرو سورج کی روشنی اندر نہیں آتی یہ نامکمل اور نا نور ہیں اور میرے پیارے پیغمبر کا نور اتنا کامل اتنا مکمل اتنا اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے کے اندر اور چین بلخ بخارا ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو جا کے روشن کر دیا تھا میرے پیغمبر کا نور اتنا کامل نور ہے لیکن مراد ہے نور نورے نور ہدایت آپ کی جی؟ نور ہے کہ کوئی نہ اس کے لفظ کالے ہیں کالا نور ہے کالا نور کالا ہوتا ہے پھر مولویوں سے پوچھو اس کے نور کا کیا مطلب ہے قرآن جو نور کہتی ہو کیا مطلب ہے یہ لائٹ چلی جائے روشنی ہوگی تو پھر یہ جو کہتے ہو آ وہ نور والا نور والا نور والا لوگوں کو بتاؤ تو صاحی نور کا میں نے کیا ہے کیا مطلب ہے نور کا نبی پاک کی زلفیں نور تھی کہ کوئی نہ نور تھی کالی کے سفید کالی آپ کی داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں نور تھی کالی یا سفید کالی اور نور کالا نہیں ہوتا اور آپ کی زلفیں نور ہیں آپ کی داڑھی مبارک نور ہے آپ کے کپڑے پہنے نور ہیں آپ کا سونا نور ہے آپ کا جاگنا نور ہے آپ کا کھانا نور ہے آپ کا پینا نور ہے آپ کی سواری کی پشت پہ آنا نور ہے اترنا نور ہے میرے نبی کی جنگ نور ہے میرے نبی کی سلو نور ہے میرے نبی کا سفر نور ہے میرے نبی کا حضر نور ہے میرے نبی کی شادی نور ہے میرے نبی کی غمی نور ہے تو ہمیں وہاں کہہ کے ترکھا دیتا ہے لوگوں کو ہمارے نبی پاک کا جوتی مبارک میں پاؤں ڈالنا بھی نور ہے مبارک میں پاؤں ڈالنا بھی کیا ہے نور ہے لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا ہے تم بھی جنگ اس طرح کیا کرو جس طرح میں کرتا ہوں تم سلو اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں سفر اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں گھر میں اس طرح جاؤ جس طرح میں کرتا ہوں شادیاں اس طرح کرو جس طرح میں نے کیے لباس اس طرح پہنو جس طرح میں پہنتا ہوں رات کو بستر پہ اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہونا ہے تو اس طرح ہو وہ جس طرح میں ہوتا ہوں اور جوتی میں پاؤں ڈالنا ہے تو اس طرح ڈالو جس طرح میں ڈالتا ہوں اے نور تھوڑا جی اور اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے اس نور پہ عمل کرنا پڑتا ہے یہ نور تھوڑا سا مشکل ہے اور جناب لاؤڈ سپیکر لگا کے نور والا نور میرے پیارے پیغمبر بھی نور قرآن کی صفت نور اور میرے پیارے پیغمبر کی صفت نور قرآن ہدایت کا نور میرا پیارا پیغمبر بھی ہدایت کا نور دیکھیے گا ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں رات کا وقت ہے تاریخ کی چھائی ہے, چاند کی روشنی نہیں ہے سڑک پہ گھٹا ٹوپ ہے چند فٹ پر کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن ایک ڈرائیور اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سو کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی بھگا کے لے جا رہا ہے سڑک سمسان ہے سخت اندھیرا ہے کیوں بھگا کے لے جا رہا ہے اس کے سامنے دو لائٹیں ہیں وہ دو لائٹیں اس کے لیے راستہ کلیئر کرتی چلی جا رہی ہیں ان لائٹوں کو دیکھتے ہوئے سڑک اس کو صاف نظر آ رہی ہے اور وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے اگر لائٹیں کام کرتی رہیں اور اس کی آنکھیں بھی کام کرتی رہی تو یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا اللہ نے فرمایا اوئے لوگ اگر تم اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کی لائٹ اور ایک ہاتھ میں میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی لائٹ کو پکڑ لو گے پھر اس شریعت والی سڑک پہ چل نکلو یہ سڑک سیدھی جنت میں جاتی ہے یہ نور کا مطلب ہے قرآن ہدایت کا نور ہے میرے پیارے پیغمبر بھی ہدایت کے نور ہیں لوگوں زندگی اس طرح گزارو جس طرح میرے پیارے پیغمبر نے گزارنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اس آیت میں نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا گیا میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں اور میں الغیب بھی کوئی, کوئی, نہیں کوئی نہیں اور میں فرشتہ بھی, بھی کوئی, نہیں کوئی نہیں آخر میں ایک اور آیا دیکھیے جی سفا نمبر ایک سو اٹھاون پہ آئیے جی تھوڑا سا آگے آئیے جی ایک سو اٹھاون نواں پارہ ہے جی سورت کا نام سورت آراف ہے جی اگلی سورت جی سورت آراف ایک سو اٹھاون ہے جی اور آیت نمبر ہے جی اٹھاسی دیکھیے آیت تو ایک ہی کافی ہے بندے نے ماننا ہو ایک آیت کافی ہے قرآن پاک میں اللہ کا ایک حکم کافی ہے نس ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ایک آیت سے بہت سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہو گیا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں سفر نمبر ایک سو اٹھاون جو ہمارے پاس قرآن ہے نواں پارہ سورت کا نام سورت آراف اور سورت آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی کل میرے پیغمبر اعلان کرو میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو لا اے لا کھاندہ بندیان قسم دی لا اللہ والا جو لا ہے نا یہی لا اللہ نے چلایا ہے لا میں نہ کروں نہیں عملے کو میں مالک کس سے اعلان کروانا اللہ میرے پیغمبر آپ اعلان کرے آپ کی ذات آلہ ہے آپ کی ذات سے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے اس لیے کہ آپ بعد از خدا بعد از خدا بزرگ تھی کسا مختصر لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا کہ اور تو عالم الغیب کوئی نہیں شاید امام المبیا ہوں کل میرے پیغمبر اعلان کر لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں لے نفسی اپنی جان کے لیے تمہارے لیے کیسے ہوں گا میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا کا ولازر اور نہ نقصان کا اپنی جان کے نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ماشاءاللہ اللہ مگر جو چاہے اپنی جان کا نفع نقصان میرے اختیار میں کوئی نہیں میں اپنی جان کے لیے نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں ولو کون ولو ولاؤ اور اگر ہوتا میں الغیبہ اگر ہوتا میں عالم الغیبہ جانتا ہوتا غیب کو اگر عالم الغیب میں ہوتا اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لستک سر تو منل خیر میں اکٹھی کر لیتا وہ ما مسنی یسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہو نہ پہنچتی مجھے کبھی کوئی دنیا کی تکلیف نہ پہنچتی جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کا سر زخمی نہیں ہوتا غدے ہو. نہیں, ہوت نہیں, نہیں گرتا اور گھوڑے سے گر کے اس کے گھٹنے پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ ایک مہینے تک آرام کرنا پڑ جائے جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارتے جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارتے مدینے میں مسجد نبوی میں یہودی بچھو چھوڑ دیا کرتے تھے شرارت کرتے تھے بے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی چنانچہ ایک دن ایک بچھو نے نبی پاک کی انگلی پہ کاٹ لیا تو نبی پاک وہ درد بھی ہو رہا ہے نا انگلی پہ جو کاٹا اس نے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے غارت کرے نہ تو دیکھتا ہے بے نبی دی انگلی نہ دیکھتا ہے, کی انگلی ہے، نہ تو نبی کی نہ جو عالم الگ غائب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچو ڈانگ نہیں مارا کرتے جو عالم ال غائب ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جو عالم الغائب ہوتا ہے اس کے چولے میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی ہے نبی پاک نے فرمایا ولو کنتو اے لوگو اگر میں الغیب ہوتا اگر لوگوں پاس غیب کا علم ہوتا کوئی تکلیف ہو نہ پہنچتی میں نے دو ایتے پیش کر دیے اور دونوں امام المبیا کی طرف سے پیش کیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے لوگوں اگر امام المبیا آلم الغب نہیں تو پھر مخلوقات میں اور بھی عالم الغیب ہو کوئی نہیں تو عالم الغیب کون ہے اگر کوئی کہے گا اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو میرے حالات کا پتہ ہے تو یہ کون سا شرک ہوگا شیرک فل علم بولو بولو پکاؤ یہ کون سا علم یہ کون سا, یہ کون سا شرک ہوگا شرک فل علم شرک فل علم عالم الغیب کون ہے اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے متعلق عقیدہ رکھے گا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے وہ میرے حالات سے واقف ہے وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہے وہ میری پکار کو سن رہا ہے وہ عالم الغیب ہے تو یہ شرک فل علم ہو جائے گا کتنے شرک ہم نے پڑھ لیے جی چار چار چار پکا لو کتنے شرک شرک فض شرک دعا شرک فی مال اور شرک فلم علم آئندہ جمع ان شاء اللہ شیرک فت تصرف شیرک فت تصرف کے اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا نفے نقصان کا مالک جو مرضیوں میں آئے کرے مختار شفائیں یہ متصرف کون ہے یہ آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ تمام حضرات ٹھہر جائیے اب تو بالکل وقت ہونے لگا ہے نماز کا آج میں نے تھوڑا سا لیٹ بھی اس لیے کر دیا کہ میں چاہتا تھا اس موضوع کو میں پایا تکمیل تک پہنچاؤں یہ رہ نہ جائے تاکہ آئندہ جمعہ پھر کچھ ادھر پھر کچھ اگلا مضمون وہ صحیح نہیں ہوتا میں یہ چاہتا کہ اس مضمون پر میں سیر حاصل بحث کرلوں آپ کو سمجھا سکوں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ ہے خداوندی ہے یہ صفتِ الٰہی ہے اللہ تعالی کی صفت ہے یہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہے یہ ذوق و شوق سے آپ تشریف لاتے ہیں جی اسی ذوق و شوق سے آپ آئندہ جمعہ بھی آئیں گے وہ شرک کی جو اور قسمیں ہیں اس پر ہم جی بحث کریں گے جی انشورنس جو ہے نا جی یہ ٹھیک نہیں ہے جی انشورنس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں جی یہ کہتے ہیں غریب آدمی کی مدد کے لیے پیسے جمع کیے مختلف لوگوں سے پھر کسی وجہ سے وہ رقم اس آدمی کو نہیں دے سکے اب یہ رقم کسی اور غریب کو دے سکتے ہیں کہ اس شخص کو جس کے نام پر رقم اکٹھی کی گئی تھی اسے ہی پہنچائے جس کے نام پر آپ نے رقم اکٹھی کی تھی اگر آج بھی اس کے حالات اسی طرح ہیں کہ وہ غریب ہے نادار ہے مستحق ہے تو جس کے نام پر اکٹھی ہوئی ہے اسی کو پہنچائیے جی اسی کو پہنچانی چاہیے اور اگر اس کے حالات بدل گئے ہیں وہ صاحب سربت ہو گیا ہے اس کو محتاجی نہیں رہی ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ اس کے نام پر جو آپ نے رقم اکٹھی کی تھی وہ آپ کسی اور غریب کو دے دے جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضر بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے کہتے ہیں کہ وہاں بھی کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے یہ موضوع اگلے جمعے کا ہے جی میرے لیے بتاؤں گا کہ کون کافی ہے قرآن کیا کہتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اگلے جمعر اس کا آپ جب کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو مہربانی کر کے جلد اور حدیث نمبر بھی ساتھ بتا دیا کریں ٹھیک ہے جی چونکہ درسے قرآن حدیث کے میں حوالے ضرور اس میں دیتا ہوں آئندہ سے انشاءاللہ اس طرح ہی کریں گے کہ جو حدیث پیش کریں گے اس کا صفحہ نمبر اور جلد جو ہے یہ بھی بتائیں گے ٹی وی پر قرآن کی تلاوت سننا صحیح نہیں ہے جی نہیں صحیح ہے جی اور آج کے ذرب مومن میں بھی آپ پڑھیں انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اور اس پر انہیں دلال بھی پیش کر دی کیوں صحیح نہیں ہے ٹی وی پر تلاوت کا سننا اس کے دلائل کیا ہیں دلائل بھی انہیں بیر مومن آپ کو ملے گا جی جامعہ مسجد حفیظہ اٹھارا کہ حال کے ساتھ دروازے حال کے درمیان کا دروازہ کھلا ہو باقی دروازے بند ہوں کیا برام دوں اور سین والوں کی نماز ہو جائے گی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو درمیان والا دروازہ کھول دیا جائے تو بیر والوں کی نماز ہو جائے گی جی ایک دروازہ صرف کھولنے سے ہو جائے گی جی ہاں خبر اخبار کے اندر طلاق اور حلالے کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے حلالے کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے طلاق ہونے کے بعد کیا دوبارہ سابقہ خامہ سے نکاح ہو سکتا ہے اس کے متعلق تریر بتائیں کیونکہ اخبار میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اخبار ہے ایک وکیل گفتگو فرما رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عدالتوں نے بلکہ مجھ میں دے تو آج کسی جگہ پہ پڑا بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ علماء فتوا نہیں دے سکیں گے فتوا جج دیں گے فتوا جج دیں گے اور مولوی پھر بیچارے کیا کریں گے مولویوں کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دو بندے کو ادھر بٹھا دو مولویوں دا کو کے چیمروں پہ بٹھا دو یہ ظلم ہے جس کا کام اسی کو سازے دیکھیے جی حلالہ بالکل غلط ہے ہم ہنفیوں پہ الزام ہے کہ ہم ہنفی ہلالے کے کائل ہلا لا کرنے والا جس کے لیے کیا گیا سب پر نبی پاک نے لانت کی لانت اللہ علی محل محل اللہ اوکالبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت موقت نکاح کی قائل نہیں ہے جی قطن نہیں یہ اہل تشید کا مذہب ہے جی ایک دن کا نکاح دو دن کا نکاح ہمارے اہل سنت اور ہماری شریعت اسلامیہ موقت نکاح کی قائل نہیں ہے ہماری شریعت کہتی ہے آگے بسیرا ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہے دل ملتے ہیں یا نہیں ملتے لیکن جس وقت نکاح کرنا ہے اس وقت بندے کا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اکٹھی زندگی, گزارت گزارت تماشا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی سے کھیلا جائے کہ آج ایک بیوی بی کر لی کل اس کو طلاق دے دی یہ تو مزاق ہے اور یہ ظلم ہے اور ہماری شریعت ظلم کرنے کی قائل نی, نی. نہیں ہے حلالہ بالکل ناجائز کام ہے جی زبردست گنا ہے حلالہ اس کے تو بالکل قائل نہیں ہے ہاں جس بندے نے طلاق دے دی ہے ایک طلاق اور عدت گزر گئی دوبارہ اس خامن سے نکاح ہو سکتا ہے جی اور اگر عدت کے اندر اندر ہے اور رجی طلاق ہے تو وہ خامن رجوع کر سکتا ہے جی رجوع کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے سامنے کہہ دے میں نے رجوع کیا رجوع ہو جائے گا لیکن اگر تلاکیں ہوئی تین تین مہینوں میں یا ایک ہی وقت صحیح طریقہ طلاق کا یہ ہے بھائی ہر مہینے میں ایک طلاق دو شری طلاق یہی یہ ہوتی ہے اس لیے کہ 99 فیصد طلاق میں کیس ایسے ہوتے ہیں کہ مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے ادھے گھنٹے ہی دماغ صحیح ہو جانا آدھے گھنٹے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی غلطی ہو گئی اب کیا کریں اس لیے شریعت کہتی ہے ایک طلاق دے تاکہ اختیار تیرے ہاتھ میں رہے مہینہ سوچ دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے اب بھی تیرے پاس اختیار ہے پھر سوچ دو مہینے تین مہینے سوچنے کے لیے بڑے ہوتے ہیں خاندان والے پڑ جاتے ہیں چودہ لوگ پڑ جاتے ہیں سلو کروا دیتے ہیں لیکن اگر تین طلاقیں ہو گئی تین مہینوں میں یا کسی نے اپنے اختیارات کو یک مشت استعمال کیا کرنا تھا تین مہینے میں لیکن کیا یک مشت کم غلط کی تز پر ہو گیا سمجھ رہے ہیں کم تھے غلط کی پر ہو گیا اس کی مثال آپ بالکل اس لیے سمجھ لیں ایک آدمی نے چھری چوری کی ہو تو چوری کا گناہ ہے چھری چوری والی ہے چوری والی چھری ہے اس والی سے کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر مرغی زبہ ہوئی کہ نہ ہوئی کام اس کا غلط لیکن مرغی اس جو ہے وہ حلال ہو گئی زبا ہو گئی کم اس غلط کی طریقہ یہ نہیں تھا لیکن جو کر دیا وہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ایک ہی صورت ہے جی ان میاں بیوی بی کے ملنے کی وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کرے جی اور وہ آدمی مر جائے دوسرا یا آج خود وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے دے اور اس دوسرے خامند کی عدت بھی گزر جائے پھر اس پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے ورنہ پہلے خامن سے نکاح نہیں ہو سکتی دیکھیے جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں حلالے کا اور وہ تین طلاقوں کی ایک طلاق بناتی ہیں اہل تشیع اور غیر مقلد شیعہ حضرات اور غیر مقلد دنیا کے اندر صرف یہ دو طبقے ہیں جی کوئی چاروں امام تین طلاقوں کو تین طلاقیں کہتے ہیں چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین تین کو ایک بناتے ہیں یا شیعہ یا غیر مقلد اور ہمیں تانا دیتے ہیں جی حنفی حلالہ کرواتی ہیں اور ہمیں تانا دیتے ہو حلالے کا چلو حلالہ ہی کرا چھڑ دیا تھی ساری زندگی حرام کروانے ہو تم ساری زندگی زنا کرواتے ہو اس عورت اور اس مرد کا اپس میں جس نے تین طلاقیں دے کے چھوڑ دیا تھا اپنی بیوی بی کو تم کہتے ہو نہیں تین کی ایک بن گئی ہے لے آؤ کو ساری زندگی تم حرام کاری کرواتے ہو اولاد پیدا ہوتی ہے حرام کی بلدل حرام پیدا ہوتی ہے حرام کاری ہوتی ہے اس گھر میں اور ہنفی اگر حلالہ کرواتے ہیں کم تے غلطے ہے کم کر دیتے ہلال نے کم تھے غلط ہے لیکن حلال ہو گئی عورت لیکن تمہارے ہاں تو ساری زندگی وہ زنا کرتے رہیں گے اولاد حرام کی پیدا ہوتی رہے گی جناب اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا کسی بندے کے لیے یہ اچھا کام نہیں ہے طلاق دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس لیے اللہ نے مردوں کو اختیار دیا ہے کہ مرد پھر مرد بن کے بکھانا عورتوں کو اس لیے اختیار نہیں دیا عورتوں کو اختیار تو پھر دے دے تھوڑی سیٹ تلاک اللہ تعالیٰ رکھو نہ تحمل کرو برداشت کرو اللہ تعالی نے جو ذمہ داری تم کو دی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو گزیر اگر ہو جائے طلاق کوئی بات نہ ہو طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کسی عالم سے مشورہ کرو کسی مفتی سے مشورہ کرو تحریر وہاں جا کے نہ لکھوالی کرو کچہریوں کے اندر غلط تحریر لکھ دیتے ہیں کسی عالم سے آپ تحریر لکھوا لیں اور جیڑا کم نہ اگر مولوی اکے اک نالی کر ہی وہ بھی ہو جائے یعنی عورت بھی فارغ ہو جائے اس کے بعد عورت بھی اس کے قبضے میں نہ رہے اور اگر یہ دوبارہ ملنا چاہیں تو بھی گنجائش باقی ہو لما آپ کو وہ بتائیں گے تحریر آپ اس طرح تحریر لے کر اس عورت کو فارغ کریں یہ ایک ہی دفعہ اتنی وہ بےچارا پٹھان چلا گیا تھا کسی مولی صاحب کے پاس لوگ پھر بیان بدلتے ہیں نا. تو مولی صاحب نے کہا خان صاحب بات یہ ہے اگر آپ نے طلاق دی ہے نا تین تو پھر تو کچھ گنجائش کچھ میں نکالتا ہوں گنجائش تین تلاکیں اگر دی ہیں تو اور اگر دی ہیں نا ایک یا دو تو گنجائش نشتا پھر گنجائش نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم تین دیا تین دی صاحب کیا میں پوچھ نہیں پوچھنا چاہتا ٹھیک ہے تین دیے نا بس عیش کرو جاؤ سارے ہو گئے تو وہ بندے بعد میں کہیں آ جاتے کا تلاق کا جب بھی استعمال کرے گا، تنہائی میں بیٹھ کے بھی استعمال کرے گا پڑ جائے گی مزاق میں بھی کرے گا تو پڑ جائیں گی زبان ہی تو ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ایک لڑکی ایک منٹ پہلے حرام تھی اس کو دیکھنا حرام بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے دیکھنا حرام ایک منٹ نکاح میں لگا اور وہی حرام کیا ہو گئی کس وجہ سے باپ نے کہا میں نے اپنی بچی اتنے مار کے بدلے ان گوا کے سامنے تیرے سپرد کی اس نے کہا میں نے قبول کی اتنے لفظ سے حرام حلال ہو گئی تو جب یہ لفظ طلاق کے نکالنے ہے تو وہی حلال سارا زبانی کا تو چکر ہے اس میں بعد میں کہنے کی کیا ضرورت ہے جی بیوی سامنے نہیں تھی جی وہ میز سے تھی جی وہ کول نہیں سی جی یہ سی میں غصے سنجی اور میں غصے میں طلاق دے دی میں نے کہا طلاق ہوتی ہمیشہ غصے میں ہم نے آئی تک کبھی نہیں سنا کہ بندہ گھر میں گیا اس کا آس سنیئے میں طلاق دیتی اس طرح بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے آج تک آج تک ایسے نہیں ہوئے اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وضو کر لیں جی کہ نا نے وضو کرنا ہے وزو کریں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں جی